اللہ تعالی شاعد فرماتے ہیں وہ از ابتلا ابراہیم اربو اور جب آزمایا ابتلا کے معنی آزمانے کے نا اور وہ اس وہی جو پہلے بات آپ سے کی تھی کہ یاد کرو وہ وقت وہ اس کا مطلب یہ کہ وہ وقت یاد کرو جب کیا ہوا ابتلا ابتلا آزمائش میں ڈالے گئے آزمائش کی گئی یا آزمائش کی ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلط والسلام کی ربہو ان کے پروردگار نے ان کے رب نے ان کی آزمائش کی ایک سو چوبیس نمبر آئے وہ عزت اللہ ابراہیم اور رب عزت ابراہیم علیہ السلط کے پروردگار نے ان کی آزمائش کی اس میں جو آپ کو غاب نظر آتے ہیں زیر زبر وغیرہ اس میں ایک موقف تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ذرا بھی اس میں غلطی ہو جائے تو کفر ہو جائے گا اور کفر اس طرح بن جاتا ہے کہ وہ عزب تلا ابراہیم اور کی بجائے اگر کوئی آدمی ایسے پڑھ لے کہ وہ عزب تلا ابراہیم رباہ پر جب ابراہیم علیہ السلام نے آزمائش کی اپنے رب کی تو اللہ کی تو کوئی آزمائش نہیں کر سکتا تو اللہ تعالی کی آزمائش کرنا یہ تو ہے مطلب کفر کی باتوں میں سے ایک بات ہے تو اس لیے اگر کوئی اس کو پڑھے گا کہ وہ عزبت اللہ ابراہیم مور ابا تو یہ گویا کہ کفر ہو جائے گا اس لیے منع کیا گیا ہے کہ یہ چیز نہیں پڑھنی چاہیے اور یہ ہے بھی ایک رائے تو یہ ہے اور اس کو لکھا ہے حضرات نے ہر جگہ آپ کو مل جائے گی اس میں دوسری بات امام نصفی رحمت اللہ علیہ نے جو لکھی ہے اور رمعانی نے بھی نقل کی ہے اور انہوں نے اس کی تعید بھی کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ابتلا کا مطلب کیا ہے اور بلا کا مطلب آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ آزمائش کے معنی میں بھی آتا ہے اور انعام کے معنی میں بھی آتا ہے اور بلا کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو مخفی حالت ہے اس کو ظاہر کر دینا تو کہتے ہیں لکھتے ہیں صاحب العلمانی بھی اور امام نصفی رحمت اللہ علیہ بھی کہ امام و حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کو یوں پڑھتے تھے کہ بزب تلا ابراہیم و یہ حضرات لکھتے ہیں اس پہ اور صاحب العلم نے اس کو تائید بھی کیا اسپورٹ بھی کیا حنفیف کہا اور بھی بہت سے لکھتے ہیں کہ امام صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے یوں پڑھتے تھے کہ عزب طلا ابراہیم و اور وہ کہتے تھے ابتلاح کا مطلب آزمائش ہی نہیں ابتلا کا مطلب دعا کے معنی میں بھی ہے کیونکہ آدمی جب اللہ سے دعا مانگتا ہے تو جو مخفی چیز ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے اور اس طرح ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام نے ناز کے مقام پر اور اللہ سے تعلق اور اللہ سے شدید محبت کی وجہ سے دعا مانگی پروردگار سے تاکہ پتا چلے کہ میری دعا کو سنتے ہیں یا نہیں سنتے اللہ سے مطالبہ کیا چند ایک چیزوں کا تو وہ کہتے تھے کہ فتم ہن اللہ نے ابراہیم کی بات کو پورا کر دیا ابراہیم کی بات کو مان دیا اور پھر وہ دو دلائل دیتے ہیں صاحب رلمانی وہ کہتے ہیں کہ ایک تو اس سے مراد یہ ہے کہ بکلم کچھ چیزوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سلام نے اپنے پروردگار سے تمنا کی تو آزمائش اگر کہیں گے تو پھر تو یہ غلط ہو جائے گا کفر ہو جائے گا کیونکہ کوئی بھی آدمی اللہ کے متعلق ایسی بات کہے گا تو کفر ہوگا بہت بڑی بات ہے جس طرح بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ کیا اللہ تعالیٰ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے وہ خود نہ اٹھا سکے کہ کئی لوگ سوال کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا یہ تو بات کی بات ہے پہلے تو تم یہ بتاؤ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ اللہ کا امتحان دو اپنی حیثیت دیکھنی چاہیے کہ یہ تو اللہ تعالی کا امتحان جو تم لے رہے ہو تو اپنی کیا حیثیت ہے پہلے تو اس کو ثابت کرو نا کہ تم ممتہن ہو اور علی رب اللہ خدا کوئی تمہاری مخلوق لگی ہوئی ہے کہ تم اس کے بارے میں ایسے سوال کرتے ہو پہلے اپنی حیثیت ثابت کرو ایسے جو زدی لوگ ہوتے ہیں اور بےہودہ لوگ وہ کسی کے متعلق جب بات کرتے ہیں کہ صاحب آپ کے بھائی نے یہ بات کی اور یہ بات کہی آپ کے بیٹے نے تو پھر لڑکے آدمی یہی جواب دیتا ہے نا آخر بغیر یار تمہارا آخر بھائی سے تعلق کیا بنتا ہے بھائی میں ہوں ہمارے گھر کا فرد ہے ہم جانے ہمارا کام جانے تم کدھر سے آ بیچ میں تو جب ایسے زدی لوگ ایسے سوال کرتے ہیں تو اس کا جواب بھی یہی ہوتا ہے کہ بھائی تمہیں کس نے اختیار دے دیا کہ اللہ کو آزماؤ رہ گئی اس ط ابراہیم علیہ السلط کی بات تو بےکلیمات ان کے جو لفظ ہیں کہ چند ایک چیزوں میں ہم امام صاحب رحمت اللہ کے مسلک کے مطابق بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے پروردگار سے چند چیزوں کی فرمائش کی محبت تعلق کی وجہ سے چند چیزوں کی فرمائش کی اور یہ محبت اور تعلق بہت لوگوں کو ہوتا ہے اور یہ جو ناز کا ایک مقام ہوتا ہے نا محبت کی وجہ سے یہ حدیث سے ثابت بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اثبات بھی کیا صحیح بخاری میں آیا ہے کہ حسط انس رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں اور ان کی کسی یہودی لڑکی سے لڑائی ہو گئی تو انہوں نے مکہ اس کے منہ پہ مارا اس کے دانت ٹوٹ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدمے میں فیصلہ فرمایا کہ اس لڑکی کے دانت بھی اتنے ہی اکھیڑ دیے جائیں جتنے کے ٹوٹے ہیں دانت کے بدلے میں دانت تو اس پہ انس اللہ انہوں نے اپنی بہن کے متعلق یہ فیصلہ سن کے کہا کہ اللہ کی قسم میری بہن کے دانت نہیں توڑے جائیں گی سب کو بڑا تعجب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہو گیا ہے اور انس کیا کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد یہودی آئے اور پیسے کی محبت تو پھر پیسہ ہی ہوتا ہے نا انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ یہ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ انس دان تو ٹوٹنے تھے اب ٹوٹ ہی گئے ہم اس کے دانت توڑ کے کیا کریں گے ہمیں کچھ پیسے دے دیں تو ہم معاف کر دیتے ہیں تو اس کے انس رضی اللہ نے پیسے ادا کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ یہ کسی بات پہ اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھ لیتا ہے یہ اس برار رضی اللہ کے متعلق بھی آیا ہے کہ فرمایا اللہ کے بندوں میں سے یہ ایسا ہے کہ اللہ کی قسم اگر کسی چیز پہ کھا لے گا تو خدا اس کی قسم پوری کر دے حدیث رباش رب اغبر کتنے لوگ جن کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور اغبر جن کے کپڑے بڑے میلے کچالے ہوتے ہیں زی تمرن او تمرین اگر کسی کے در پر چلے جائیں تو وہ اسے ایک کھجور اور دو کھجوریں صدقے میں دینا گوارہ نہیں کرتا سم اللہ اگر وہ خدا کی قسم کبھی کھا لے لا ابرا تو اللہ اس کی قسم کی لاج رکھ لیتا ہے جو چاہے مانگے خدا اسے دے دیتا ہے فرمایا لوگوں کے معیار ہوتے ہیں کہ جس سے تم ایک اور دو کھجوریں دینے کے لیے تیار نہیں ہو اگر مطلب یہ کہ وہ اللہ کو اس کی ذات کی قسم دے دے کہ مجھے یہ چیز چاہیے اللہ اس کی قسم کی لاج رکھ لیتا ہے یہ ہے مقام لوگوں کا ہوتا ہے اللہ کے ساتھ تعلق صحیح احادیث میں یہ آیا تو یہ جو مقام ہے نا اللہ کے ساتھ تعلق کا حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام کو یقین نصیب تھا بڑے بڑی آسمائشوں سے بڑے بڑے مرحلوں سے گزرے تھے تو انہوں نے محبت میں فرمائش کی کہ اللہ کیا کریں رب ارینی کا ہی فتح موتا اللہ مجھے بتائیے یہ کیسے مردے زندہ ہوتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے کہا اچھا چار پرندے لے لو اور ایسے ایسے تیسرے پارے میں اس کا تذکرہ آ جائے گا صاحب کہتے ہیں کہ ایک تو اس کی مثال یہ ہے پھر دوسری مثال انہوں نے یہیں سے دی ہے وہ کہتے ہیں آگے یہ جو آیات آ رہی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ السلام نے جو دعا کی کہ پروردگار شہر کو امن والا بنا دے اور یہاں کے رہنے والوں کو رزق دے یہ دعائیں ان کی ان کے سامنے ہی قبولیت کا رنگ اختیار کر گئیں تو پھر امام صاحب رحمت اللہ کی قیرات تھی کہ وہ عزب طلع ابراہیم الرباو کہ ابراہیم علیہ سلاۃسلام نے اپنے پروردیگار سے فرمائش کی دعا مانگی آخ لفظوں نے لکھا ہے وہ کہتے ہیں یہ انس کا مقام ہے یہ محبت کا مقام ہے اور ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام کی محبت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں قرآن نے کہا ہے وطخ و اللہ ابراہیم اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلۃ والسلام کو اپنا خلیل بنا لیا اپنا دوست بنا لیا ایک جگہ اللہ نے فرمایا ہے یوجاد النا کی کو وہ ہم سے جھگڑا کرنے لگے کہ لط علیہ السلام کی قوم کو معاف کر دے یہ جو یجادل نہ کا لفظ ہے اللہ ہی نے نازل کیا ہے نا اس لفظ پہ آپ غور کریں کہ ہم سے جھگڑا کرنے لگے کہاں اللہ کی ساتھ اور کہاں ابراہیم علیہ سرات وسلام بہرحال مخلوق ہی تھے نا اللہ اللہ ہے اور اس کی مخلوق مخلوق ہے لیکن محبت کا مقام ایسا تھا کہ اللہ نے کہا اصرار کرنے لگے اس بات پہ کہ معاف کر دیں کر دیں میں نے کہا آب ازن ابراہیم بس اس بات کو چھوڑو تا. تو وہ تعلق کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا حنفی فقہا نے ایک تفسیر یہ بھی کی ہے اور یہ بالکل ٹھیک ہے کوئی اس میں حرج نہیں عمومی طور پر مفسرین جس طرف گئے ہیں اب اس پہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلط کو ان کے پردگار نے آسمائش میں ڈالا بے کلمات چند ایک کلمات کے ذریعے چند ایک کلیمات کے ذریعے اس کی کئی تفصیلیں کی گئی ہیں ایک تفسیر آپ کو عام طور پر مل جائے گی کہ اللہ نے انہیں حکم دیا وہ اپنے جسم میں فطرت کے مطابق جو چیزیں ہیں انہیں کریں ان کے عہد سے پہلے لوگ مونچھوں کو کاٹتے نہیں تھے اور اللہ نے انہیں حکم دیا کہ مونچیں کاٹیں انہوں نے کاٹ دی یہ عام طور پہ اس طرح کی تفسیر کی گئی لیکن محققین نے اس سے اختلاف کیا اسی طرح اور چیزیں بھی ہیں کہ جسم کے ناپاک بال وہ صاف کریں اور اسی طرح ناخن کاٹیں دس چیزیں اس میں ذکر کی ہیں اور جب اس کی تفصیل انہوں نے کی ہے تو انہوں نے اس کی تفصیل بھی لکھ دی ہے لیکن محققین کہتے ہیں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلط جیسے پیغمبر اور العظم اور اتنے جو ان کے مراحل گزرے یہ اس کی تفسیر چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات کی خود نہیں فرمائی اس لیے یہ کلمات کی تفسیر یہ کہنا یہ درست نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑی چیزیں دیکھ لی جائیں کہ اللہ نے چند چیزوں میں ان کی آزمائش کی تو آزمائش ہوئی ہے ان کی بیٹے کو ذبا کرنے ان کی آزمائش ہوئی جب وہ آگ میں ڈال دیے گئے ان کی آزمائش ہوئی جب گھر سے نکال دیے گئے اور باپ نے کہا واجر نہیں میری آنکھوں سے دور ہو جاتی انہوں نے کہا یہ ہے کلمہ اتنی بڑے بڑے مراحل انہیں زندگی میں دیکھنے پڑے اور اللہ نے انہیں کہا کہ ہجرت کر کے چلے جاؤ مصر میں پہنچے تو بادشاہ وقت تھا ان کو اپنی بیوی بچانے کے لیے مشکل پڑ گئی تو وہ کہتے ہیں اس انسان کی زندگی میں یہ جو مراحل ہیں ان کے متعلق کہنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام کی اس طرح سے آسمائش کی باقی وہ جو فکاہان نے باقی بعض رات نے لکھا ہے کہ فطرت کے امور تو اس میں انہوں نے مسائل بھی لکھے ہیں اور مسائل میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی انسان کے ناخن بڑھے ہوئے ہیں اور اس میں میل جم جائے گی تو اس سے نماز مکرو ہوگی اسی طرح جسم کے جو بال ناپاک ہیں اگر نہیں صاف کرے گا تو اس کی نماز بھی مکرو ہوگی ان ساری چیزوں کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ وقت لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ آخری حد اس کی چالیس دن تک ہے اور چالیس دن کے بعد بھی اگر جسم کی یہ حالت قائم رہے گی تو نماز مفرو ہوگی اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں میں سے ہے یہ ارشاد فرمائیں تو ابراہیم علیہ اللہ نے اتما انہیں پورا کیا اتمام ہے نقص کے مقابلے میں نقائص کے مقابلے میں تمام آتا ہے نا یہ چیز کامل ہے یا نا تمام ہے ایسے ہی کہتے ہیں یہ چیز تمام ہو گئی یہ کام تمام ہو گیا یا یہ کام رہ گیا اتما ان کا مطلب یہ کہ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ان کاموں کو کرنے اگلوں نے اٹھا کے آگ میں پھینک دیا انہوں نے اس کو بھی برداشت کر دیا گھر سے نکال دیا والد نے انہوں نے اس کو بھی برداشت کر لیا بیٹے کی قربانی اس کو بھی برداشت کیا ہر چیز فاطمہ وہ ہمارا بندہ ایسا تھا جس نے ہر طرح سے اس کی کوئی کثر نہیں چھوڑی کام کو پورا کر دیا اور اگر وہ پہلے مطلب کا لیں تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ اس کے پروردگار نے اس کی ساری دعائیں سن لیں اللہ نے کوئی اس کی دعا رد نہیں کی دونوں طرح اگر یہ معنی میں احمد اللہ کے مطابق لیں تو وہ ترجمہ ہو گیا اور اس طرح لیں تو یہ ترجمہ ہو گیا فاطم اللہ نے پوری جب باتیں کر دیں ان کی دعائیں ساری قبول فرما لیں کالا انی جائے کلنا سے تو اللہ نے کہا ہم تمہیں تمام انسانیت کے لیے امام بنا رہے ہیں تمام کائنات کے لیے امامت کے درجے پر فائز کرتے ہیں. اور دوسری تفسیر کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ہر طرح کی آزمائش سے گزر گئے اور بھٹی سے گزر گئے آگ سے حقیقت گزر گئے اور اولاد کی قربانی کے مرحلے سے گزر گئے اور ہجرت کے مرحلے سے گزر گئے اتنے بڑے بڑے مراحل جب طے ہو گئے کالا انی جائے اماما اللہ نے کہا ہم پوری انسانیت کی امامت ابراہیم آپ کو دیتے ہیں آپ کو اس مقام پر فائز کرتے ہیں اللہ کی عطا ہے اور اللہ کی عطا بہت بڑی چیز ہے اور یہ جمع نہیں ہوتی انسان کی اختیاری معصیت کے ساتھ اپنے اختیار سے جو گناہ کرتا ہے نا اور اللہ کا انعام جمانی ہوا کرتے اور جہاں بھی اپنے اختیار سے کوئی خدا کی نافرمانی کرے گا اور اس پر کوئی خدا کا انعام نظر آتا ہے تو وہ انعام نہیں ہے وہ ڈھیل ہے جو اللہ نے دی ہوئی استدراج ہے ایک آدمی پہ حج فرض ہے زکات فرض ہے اور زکات نہیں دیتا حج نہیں کرتا اور کہتا ہمیشہ دین کی بات ہے دین کے عمل ہر ایک کو نصیحت کرنا خود دین داری کی باتیں بیان کرنا یہ جو کچھ بظاہر اس میں نظر آ رہا ہے نا یہ اللہ نے ڈھیل دی دی ہے کیونکہ اپنے اختیاری اعمال جو ہیں یہی اللہ کا قرب دلائیں گے باقی اللہ کا فضل تو ایک الگ چیز تو اپنی اختیار سے انہوں نے یہ باتیں پوری کی اللہ نے فرمایا انی جائل وقل انا ہم پوری انسانیت کی امامت آپ کو دیتے ہیں اور اس میں دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت ابراہیم علیہ اللہ سلام نے اپنی اولاد کے لیے امامت نا حضرت ابراہیم علیہ السلط کو امامت دی گئی اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے لیے دعا مانگی کالو من ضروری اور انہوں نے کہا اے میرے پروردگار میری اولاد میں سے یہ من کا مطلب سے ہوا اور من کا مطلب یہ اہل لغت لکھتے ہیں کہ اولاد میں سے کچھ یعنی کچھ کو اللہ میری اولاد میں سے یہ امامت نصیب ہو تو پہلا مسئلہ فکہ نے یہاں سے یہ ثابت کیا کہ اللہ کو کوئی انعام کسی انسان پر ہو اور اپنی اولاد کو اپنی بیوی بچوں کو بٹھانا ان کو اس میں شریک کرنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلط کی سنت ہے طریقہ ہے تو جب بھی خدا کوئی انعام کرے تو آدمی اپنی اولاد کو اس میں شریک کرے مثلا کسی انسان کو نفع ہو گیا کاروبار میں کسی نے گھر لے لیا کوئی اور خدا نے مہربانی کی تو اپنی اولاد کو بھی بتا دے کہ اللہ کا یہ فضل مجھ پہ ہوا ہے اللہ کا یہ نام مجھ پہ ہوا ہے اور اگر وہ شیئر کرنے کی چیز ہے تقسیم کرنے کی حصہ دینے کی چیز ہے تو ان سب کو بھی دے کیونکہ اس ابراہیم علیہ السلط نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی کالب امن ضروریاتی انہوں نے کہا کہ پروردگار میری اولاد کا تو اللہ تعالی نے پھر آگے چل کے انہیں جواب دیا ایک بات اور یہاں پہ وہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جن حضرات کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام اتنے جلیل القدر نبی تھے اور اس بڑے مقام پر پائز تھے اور نبوت مل چکی تھی اور نبوت کے بعد اللہ نے کہا ہے کہ انی جائلکلنا سی امامہ ہم تمہیں امام بنا رہے ہیں تو اس سے ہوتا ہے کہ امام کا رتبہ نبی سے بڑا ہوتا ہے وہ اس آیت سے دلیل لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پہلے نبوت مل چکی تھی اس کے بعد اللہ نے امامت کا تذکرہ کیا ہے اور امامت کا تذکرہ بعد میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امام جو ہے وہ نبی سے بڑے مقام پر ہوتا ہے یہ ہے وہ گمراہی کی بات جسے سطحی طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑی دلیل ہے حالانکہ یہ طے شدہ بات ہے امت کے عقائد میں کہ نبوت سے بڑا مقام کوئی نہیں نبوت سے بڑا مقام اللہ ہی کا ہے اور اللہ اور نبوت کے درمیان اور کوئی چیز اگر اس کو تسلیم کر لیا گیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت کا رتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑا ہو گیا پر بدقسمتی سے بعض لوگ اس بات کے قائم اوروں کو تو کچھ کہتے نہیں ہومینی نے خود لکھا ہے اپنی کتابوں میں کشف الاسرار ان کی کتاب ہے مل جاتی ہے عام کہیں دیکھ لیجئے گا آپ کی اس کی انگلش ٹرانسلیشن دیکھ لیجئے فارسی میں پڑھ لیجیے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اما کو بارہ اماموں کو وہ مرتبہ اللہ کے پاس حاصل ہے جو کسی بڑے سے بڑے نبی اور بڑے سے بڑے فرشتے کو حاصل تو بڑے سے بڑا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون ہو سکتا ہے اور بڑے سے بڑا فرشتہ اس کے جبریل امین کے علاوہ کون ہو سکتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آئمہ جو تھے وہ اس کائنات کی تخلیق سے بھی پہلے اللہ کے عرش کے گرد تھے گھومتے تھے طواف کرتے تھے اس کا نور تھے وہاں عرش کے قریب نور سے بنے ہوئے تھے اور ان کا وہ مقام ہے جو کسی نبی بڑے سے بڑے نبی یہ مرسل کا لفظ آیا ہے کہ کسی رسول اور نبی کو بھی حاصل نہیں ہے جو ان کا مقام اور اگر کوئی آدمی حقیقتن اس عقیدے کا قائل ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھا ہوا کوئی اور ہے تو وہ کفر ہے اس میں کوئی شک اور شبہ باقی نہیں رہتا ہمارے نزدیک انسان ہونے میں جتنے مراتب جتنا کمال جتنا بڑے سے بڑا کوئی مقام خدا کے قرب کا اور اللہ کے فضل کا اللہ کے انعام کا ہو سکتا تھا وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا ان سے بڑا نہ کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی ہوگا اور نہ اللہ نے ان سے زیادہ کسی پہ انعام و اکرام فرمایا ہے اس لیے اللہ کے بعد سب سے معزز ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں آئمہ تو بہت دور کی بات ہے صحابہ کرام رضی اللہ عن وہ ان سے بڑے تو اس لیے یہ جو امامت کا نظریہ ہے نا بہت خطرناک چیز شاہ بلی اللہ محدث سعیل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضۂ مبارک پہ حاضر ہوا اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے یہ بتائیں کہ اہل تشریح کے بارے میں میں کیا عقیدہ رکھوں تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی اور مجھ سے کہا امامت پر غور کر کرشاد فرماتے ہیں جب میں آیا واپس دہلی تو میں نے امامت کے متعلق غور کرنا شروع کیا اور کتابیں پڑھیں تو مجھے معلوم ہوا کہ امامت کا عقیدہ ختم نبوت کے منافی کہ وہ امام کو نبوت سے بھی آگے کا درجہ دیتے ہیں تو ہمارے آخری نبی تو صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے اب ان سے بھی کسی ان کے بعد آنے والے اگر ان سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں ختم نبوت کا عقیدہ ختم نبوت کے منافی تھا یہ امامت کا عقیدہ مجھے پھر پتا چلا کہ اس لیے ارشاد فرمایا تھا کہ امامت پر غور کر تو اگر کوئی آدمی واقعی امامت کو سمجھ کے بوجھ کے صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں افضل قرار دے گا تو یہ کفر ہے رہ گئی یہ بات کہ اللہ نے یہاں فرمایا کہ ہم آپ کو امام بنا رہے ہیں تو یہ امام کو امامت یہ تھوڑی ہی تھی کل کو کوئی کہنے لگے کہ نبوت سے افضل نماز میں نیو یارک کے کہیں کہ امام صاحب جو ہیں تو وہ امامت ان کے پاس دیا اور امامت نبوت سے بھی افضل ہوتی ہے تو یہ کوئی تک تھوڑی مطلب یہ تھا کہ اب کے بعد امام کہتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں اس آدمی کو جو اس مقام پر پہنچ جائے کہ لوگ اس کی پیروی کریں بس اتنی بات ماسٹر ہو جائے اپنے فیلڈ کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو کیوں امام کہتے ہیں اس حدیس نے, نے اتنا کام کیا کہ ان کے بعد آنے والے لوگوں نے ان کی پیروی کی امام ولیفا رحمت اللہ کو ہم امام کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے کتاب و سنت کو سامنے رکھ کے اجتہاد کیا اور امت کے ایک بڑے طبقے نے ان کی پیروی کی شاپئی مالک احمد رحم اللہ سارے امام ایسے ہی تھے شاہ اللہ رحمت اللہ کو لوگ لکھتے ہیں کہ امام الہ تو مطلب ہندوستان میں جو دین پھیلا ہے حضرت کی ذات سے ان کے صاحبزادوں سے ان کے نواسوں سے پوتوں پوتے تو نہیں تھے حضرت کے باقی جو شاخیں تھیں ان سب لوگوں سے پھیلا تو اس وجہ سے کہتے ہیں امامت یہ ہے تو ابراہیم علیہ السلط کو فرمایا کہ تم نے اتنا اچھا معیار پہ پورے اترے ہو کہ آئندہ جتنے بھی دنیا میں نبی یا رسول آئیں گے وہ سب تمہاری اولاد میں سے آئیں گے سب کی امامت تمہیں ہم دے دیتے بس یہ ہے مراد مرزا غلام کادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو سر کے ایک مسلمان تھا اس نے غلامت کادیانی کا پورا نصب نامہ شجرا چھاپ دیا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے وہ فلاں کا بیٹا ہے وہ فلاں کا بیٹا تو لوگوں نے اس سے کہا کہ بھائی تمہیں آخر اس کے شجرہ نصب کی کیا ضرورت پیش آئی کیوں چھاپا ہے کہنے لگا میں یہ بھی بتانا چاہتا تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہے اور اللہ نے کہا تھا نبوت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں رہے گی امامت ان کے پاس رہے گی ان کے اولاد میں سے نہیں نبی نہ ہونے کی ایک دلیل یہ قالا انی جائلو کل ناسی قالا تھی کالا سے امام کالا من ضروری تھی انہوں نے کہا پروردگار میری اولاد میں سے کچھ یعنی کچھ ایسے جنہیں امامت دی جائے کال اللہ اللہ نے فرمایا کہ میرا وعدہ نہیں پہنچتا اب ظالمین ظالموں تک اہب سے مرادیاں وہی منصب امامت امامت کا منصب جس کی تمنا اور خواہش آپ اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہیں لا یعنو آتی میرا وہ وعدہ اس منصب کا نہیں پہنچے گا آپ کی اولاد میں جو لوگ کافر ہوں گے ظالمین سے مراد کافر ہیں یعنی جو کافر ہیں ان تک میرا عہد و پیمان نہیں پہنچے گا حستی ابراہیم علیہ السلام سلام کی جو امامت تھی اس میں آخری ہستی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ اللہ نے وہ عہدہ اور مقام انہیں دیا بلکہ وہ عہدہ کیا وہ تو امام اللہ والمرسلین تھے علیہ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ اس کی تقسیم کی ہے اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ امت میں جو لوگ بھی تزکیے کے منصب پر فائز ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت ادھر کو چلی ہے اس کی تشریح آگے آ رہی ہے وہاں چل کے بات کرتے ہیں چلیے آگے چلتے ہیں کالوحد ظالمین اللہ نے کہا کہ جو امامت کا منصب ہے لوگوں کے لوگوں کا رہنما ہونے کا آپ کی اولاد میں سے کافروں کو نہیں ملے گا تو یہ بات خود بخود نکل آئی کہ یہودیوں اور عیسائیوں تم جو کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلاۃ کے سچے پیروکار تم ہو تو تم چونکہ ظلم اور کفر پہ مشتمل عقیدے رکھتے ہو لہذا تم تک کہ منصب نہیں پہنچا